اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے آمان لائے اور ہمارے دل میں آمان والوں کی طرف سے قیا نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے